بسم الله اجرهم ماضي و والذين يقولون ربنا أبلنا من أذوادنا ورئياطنا كلتا عيوننا وجعلنا الذين مستقيمين فيما أولا يُذْكِرُكُمْ الْيَوْمَ فَسَطِمًا وَتَأْوُونَ وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ أَلاَ مَا وَرَاءَ يَعْرِضُ بِكُمْ ربي لو لا بل مملہ بلو ہر ہم لوگ نام تاری اس مالک وقہ روس کا شریق نائق ہے کہ جتنے اپنی مہربانی اور اپنے فضل کرن سانوں اپنیا نمتوں دے حاصل کر دکھایا اگر ابھی اس طریقے نو اپنا لیے اللہ فرما نے میں آسمان چو بھی رحمت کے دروازے کھول دوں اور زمین چو بھی رحمت کے دروازے کھول دلو ہو. ان ہوں آمنو بٹ عَلَيْهِمْ <وَلْعَشْء> اگر اخلے زمین ساڈے پہ حقیقی مان اندر ایمان لے ہو وَلَوْ اخلل پورا آ آمَنُوا وتا اور ایمان لوے اور پرہیزگاری اختیار کر لیں برکات من زمین آسمان دیا برکت یہ اپنی برکت کے خزانے کے منہ کھول دیں گے کاش کے ایسا ایمان نسیب ہو جائے اور پھر اس ایمان تکوے اور پرہیزگاری مزید مزین کرنے کی کوشش کریے ان مزید سجاؤ کی کوشش کریے. سادہ سبق گزشتہ سمے یہ چلیا سس و اس دنیا کو اکسک ہو جانا ہے دنیا زندگی کا منقطع ہو جا ہے و اقبال آخرت روا موڑ لینا ہے بندہ اور آخر کی طرف رفت پیر دے اور دے زندگی دے مختلف مرحلے ہیں, حصے ہیں زندگی دا سب تو پہلا مرحلہ ابھی آدمی ہر ماہ اندر گزار سڈیا سب دیا روحان کو اللہ کہ وقت پیدا کر کے روح میں ایک جہان بنا دتا اور اندر اندر. اکرم اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ارواہن مجنت روحر سب اس آل ارواح اندر بنتا ہے سچ کہ اج تک اس روئے زمین سے پتہ نہیں کن انسان آ چکے ہیں اور قیامت تک اجے مزید کنگا ہے روکن دیا کوششوں سے بہت کتنا جا رہی ہیں اور ایک کسی سختی بدپختی اور بد نصیبی کہ وہ اللہ کا مقابلہ شروع کرسانوں کی آمد نوکن کی بڑی کوشش کیتی جا رہی ہے بڑا مال خرچ کیتا جا رہا ہے لیکن رسول مقبول وسلم نے فرمایا اللہ نے جس روح نے پیدا کر کرتا ہے انہیں زمین سے آ کے ہی رہنے کوئی کچھ بھی دکھا سان گم اور فکر یہ کھا رہا ہے کہ زمین محدود ہے وسائل محدود ہے پی گے جتھوں رہے گے اللہ جیجتے ہیں وہ کسے دوسرے دا حصہ نہیں کھانا اللہ نے ہر ایک کی قسمت اندر جو رکھ ہے وہ کھانا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مہمان دی آمد تے تسی دل برداشت نہ ہویا کرو وہ مہمان اپنی قسمت کھانا ہے تھوڑا کچھ نہیں رہا ہے مہمان دی آمد تے دو کم ہوں نے فرمایا وہ اپنی قسمت کھانا ہے جی تسی خوشی نا وہ کلا دے گاہ دی کا سبب بن سکتا کھانا اللہ نے وہ حصہ رکھا مال اندر کھان وہ اپنا حصہ ہے اپنی قسمت لینا ہے نسیب اوکائی نسیب والا اکانا زیادہ لین جو کچھ کسی دی قسمت اندر اللہ نے رکھ دیتا ہے وہ کسی پہاڑ دے تلے دبیا رہا ہو لیکن جب وقت آپ کی قسمت پہاڑے دبی ہوئی ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی جدو ملن کا وقت آتا ہے اللہ پہاڑ حکم دے دے پہاڑ اپنی جگہ چڈ لینا ہے اور وہ قسمت تھلے کر نسیب کا یسیب ولو و تحت جبل تو ہر اون والا اپنی قسمت نال لے کے آتا ہے وہ اپنا کھائے گا اپنا سب کچھ استعمال کرے گا سانو یہ غم اور فکر کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہوئی اور پھر روزی کا ذمہ اللہ نے خود آپ لیا ہوا ہے کسی انسان سے انسان دی روزی کا انحصار نہیں رز رِزْقُهَا فرمایا اس روئے زمین تے جس قسم کی بھی کوئی مخلوق ہے انسان سے سب تو بہترین مخلوق ہے نا اللہ بھی وَمَا مِن دتن تل ارد اس زمین اندر جس قسم کی بھی کوئی مخلوق ہے اللہ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کو ہا رزق اللہ دے فرمایا مایا انسان نے رزق نہیں لگایا کہ جاؤ میری مخلوق بہت زیادہ ہو گئی ہے میں سارا کھلا پلا نہیں سکتا کچھ تھی سنبھال لو جا کے کچھ نیلاؤ پلاؤ ماں اری دو من ہوں ادی بھی نہیں یہ ارادہ کیا کہ کسی کا رزک کسی لگا دیں نہ مجھے خود کھان پی کوئی ضرورت ہے کہ تم میرے واسطے جا کے کام کرو تاکہ میری روزی پوری ہو سکے اللہ ہے رازق وہ ہے رزق دن والا اور وہی او طاقت سے قوت بڑی عظیم الشان ہے خزانے کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی ایک ہدی قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لو انا ابالا کمبا آ کے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تکون والے سارے انسان اگلے پچھلے سب آزادیل جدا موجودہ نام ابلیس اور شیطان ہے اے دے تو لے کے قیامت تک ان والے سارے, سارے اکٹھے ہو جان کسی میدان اندر تے دا جو جی چاہے میرے کولوں منگ لین اور میں دی خواہش اور دے اس مطالبے دے مطابق انہوں سب کچھ دے فرمایا او خزانے ہی ختم نہیں ہو سکتے جڑے میرے ہاتھ اندر اللہ ہے رساں ہے رسک یہ ہے میں دور کر دینی چاہیے سن بہرحال میں عرض کر لگا تھا کہ اللہ بحبولا شریک نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے زندگی دے مختلف مرحلے ہیں ایک مرحلہ عالم ارواح دا سی دے جہان دا سی جیڑا دنیا اندر موجود انسان گزار چکے نے اور اسی گزار رہے ہیں وہ مرحلہ جیڑا دنیا اندر ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے زندگی کا ارواح کا مرحلہ ختم ہو گیا دنیا دا مرحلہ شروع ہے اور ختم ہوئے گا پھر عالم میں اور آخرت واسطے کسی جس ویل کسی شخص دا دنیا دا مرحلہ ختم ہوتا ہے اور آخرت دا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ سا سبق فرمایا اعمال منقطع ہوئے جس ویلے انسان دنیا تو رخصت ہوتا ہے ادامات انسان دنیا تو رخصت ہو یہ دے امر بھی ختم ہو رہے ہے منقطع ہو جلسم سوائے تین ذریعے تین ایسے ذریعے باقی رچوں دے پہنچتے رہتے ملتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ اچھی شکل اندر بھی پوری صورت ان سب تو پہلا ذریعہ صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ بختی اور کچھ نصیبی یہ ہے کسی شخص کی کہ وہ او اپنی اولاد اچھی تربیت دے گیا ہے نیکی دی رغبت دلا گیا ہے اللہ کا موتی اور پرما برداؤ کر پر آ گیا ہے. اے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے لیکن یہ عمل دا ایک ذریعہ پچھے باقی ہے اے نیک اولاد جے اولاد دی تربیت دی طرف توجہ نہیں دیتی پرواہ نہیں کیتی دن رات صرف مال و دولت اکٹھا اچھا کرف کر دیتے زیادہ تو زیادہ پونجی جمع کرن اندر ہی اپنی زندگی کھپا دیتی پھر انو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا تو چلا گیا ہے یہ عمل سے ختم ہو گئے لیکن یہ اولاد جو کچھ پچھو کرے گی اللہ دی نافرمانی دے فرمانی کے دا عذاب آزاد قبر اندر بھی مل ریا رہا ہوئے گا اور میدان پھر عجیب صورتحال ہے کہ اولاد بیٹیاں زیادہ پسند کرتا ہے آدمی اور بیٹیاں بیٹیا نفرت نل دیکھتا ہے حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے فرمایا کہ جس شخص دیاں دو بیٹیاں ہوں وہ دی اچھی تربیت کرے انار بناوے جس ویلے وہ شادی دے قابل ہو جان تے نیک رشتے تلاش کر کے انہوں کی شادی کر دے پر فرمایا قیامت دے دن جہنم دے کے اس بندے دے درمیان وہ بیٹیاں پردہ بن کے کھڑیاں ہو جان بیٹیا کے بارے اندر نہیں بولوا رہا اس واسطے کہ بیٹیاں نو لوگ نفرت اور حکارت کی دی نگاہ دیکھتے اور زمانے جاہریت غیور اپنے آپ کو سمجھن والے غیرت مند سمجھن والے عرب وہ بیٹیا نا گرا اہد ہوں بل انا اللہ پرو کہ جس ویسے کسی خبر ملتی نا کہ تیرے کار بیٹی پیدا ہوئی ہے چہرے دا رنگ ہی سیاح ہو جنا سدمہ پہنچتا این شاپ گزرتی اے خبر کہ وہ چہرے دا رنگ ہی بدل جان ادا گسے آہد ہوم عجیب قسم کا دکھ لگتا ہے القوم من سوء ما گسے کو ہن اپنے قبیلے کو اپنے دوست اخبار کو چھپتا پھرتا کہ لوگ میرے کی کہیں گے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا جی اللہ حالانکہ یہ فیصلے اللہ فرمانے نے نہ باپ دا قصور نہ ماں کا کوئی گنا پیدا ہو باپ دا کوئی کمال نہ ماں کوئی کمال یہ فیصلے تے اللہ کر دیا بولے مئی یشاہ و یاہ بولے مئی او زکور او ہم <سلام> زکران <سلام> وَيَجْعَلُ آلو میں عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ جنو چاہے یا بولے میں یشاہ کا اللہ پرما دینا اسی چاہیے بیٹیاں ہی بیٹیاں دئیے جنو چاہیے بیٹے ہی بیٹے دے دے او یوز ہوں زکرانم و اقا چاہیے ملا کے دے دے بیٹے بھی بیٹیاں بھی وَيَجْعَلُ اج يَشَاءُ عَقِيمًا اشاہی ما جنو چاہیے کچھ بھی نہ لگا لے وہ زور ساریا قبر جا کے متے رگڑ لو بھائی اج آلو مئی اشاہی ما جن اہیے ان کو کوئی نہیں دے سک یہ فیصلے اللہ کرتا ہے یہ اندر کسی کا کوئی قصور نہیں کسی کا کوئی کمال نہیں بیٹی دی خبر سن کے چہرہ سیاہ ہو جانا غم اندر ڈب جانا یا منلو اے ماں قبیلے تو قوم کو دوستوں کو چھپتا پسند کہ ایک ہی ہو گیا ایک ہی بن گیا ہین ہو ہم سو پترام ہو ہوں یہ سوچتا کہ میں یہ زندہ رہن دیا بیٹی نو دلیل ہوں رسوا ہوتا رہا میں حالانکہ ایسے بدپت لوگوں نے یہ کدی نہیں سوچا سی کہ اس بیٹی کی ماں ہے وہی ہے یہ سوچنے والے کی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جہاں گھر تنم لیا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کہ جنی ہو سکے نے قیامت دے قیامت پاس او معصوم بچیاں جنہوں زندہ درگوٹ کیتا گیا انہوں اسی کھڑیاں کر لو گے دوسرے پاسے وہ درندہ اسی بنا لوا گے جنہوں نے زندہ درگوٹ پھر سوال کی ہو رہے گا یہ ماسوم جنہوں زندہ درگوٹ کرتے رہتے گنا دسو قصور دسو کیوں اب یہ سلوک کی جواب دے گا ایسا ترندہ انسان اللہ دی بارگاہ گاہ جس ویلے سوال ہوے گا کی دسے کا گناہ معصوم بچیاں زندہ اولاد دی تربیت اگر صحیح کر گیا ہے ہو ایک ذریعہ باقی ہے یہ دنیا تو چلا گیا ہے لیکن یہ عمل جاری ہے جو نیکی کا کم اولاد کر رہی ہے یہ حصہ ہے اور وہ او قبر اندر یہ برابر پہنچ رہا ہے دسیا جا رہا ہے یہ پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد دعا کر دیے ہاتھوں اٹھا دیے اللہ دی بارگاہ اندر یا اللہ میرے باپ نوں یا اللہ میری ماں نحمت نال معاف کر دعا اگر وہ قبر اندر پہلے ہی آرام اندر ہے پہلے ہی اللہ کی رحمت دے شامل حال ہے تو اس محسوس ہوتا ہے کہ او دا درجہ بلند ہو رہا ہے او اندر اضافہ ہو رہی ہے انو مزید نیمت دیتی جا رہی ہیں تبدیلی دے حالات جے کسی تکلیف اندر مبتلا ہے تو پھر اللہ اس دعا تکلیف دور کر ہیں اپنی مہربانی سلوک ہویا ہے سبب اللہ بیٹے نے تیری بیٹی نے, نے دعا کی دع ن قبولیت بخش کے نال اپنی رقمت کا سلوک کرتے ہے, ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سن کے کہنی خوشی ہندی ہے کہ زندگی اندر ساری زمین کا ای حاکم بنا اینا خوش نہ جن کا قبر اندر اس دعا سن کے یہ نتیجہ دیکھ کے خوش ہو رہا ادا انسان ہو انسان جس ویلے دنیا تو رخصت ہوتا ہے ای دی موت واقع ہو جاتی ہے زندگی کا ختم کر کے آخر کی طرف جانا ہے خود سانو فرمایا میرے بندے عباد الرحمان یاد رکھو بندیاں دیا دو قسم نے تے بے شمار قسم بنا لیا ذات اونچ نیچ پتہ نہیں کی کچھ ایسا بنا دیتا ہے اللہ دے ہاں ساری نسل انسانی دیا دو جماعت نے دو ہی گروہ نے دو ہی قسم ایک جماعت نو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے ادا ایک نام سن دسیا ہے ہزب اللہ اللہ دی جماعت اللہ دی پارٹی اللہ دا گروہ اور ہزب اللہ جڑا ہے اللہ دی جماعت اور اللہ دا گروہ ہے انجام بھی دس دتا فرمایا قیامت دی دن کامیاب میری پارٹی نے ہونا ہے میری جماعت نے کامیاب ہونا ہے دوسرا کوئی کامیاب نہیں ہو سکے اللہ کو دعا کرو اللہ سان اپنی جماعت اور اپنی پارٹی اندر شامل فرما رہے دوسری پارٹی دا نام سانو دتا ہے حزب الشیطان شیطان دی پارٹی شیطان دی جماعت شیطان دا درو اور کوئی او انجان بھی دستتا الا ان حزب الشیطان هم الخافرون فرمایا شیطان دی پارٹی نے خطارہ پانا ہے اونوں نقصان ہو جانا ہے اونے قیامت دن ناکام ہو جانا ہے اللہ تان سب نو اودے کلو بچا لے۔ محفوظ فرما دیے۔ دو گروہ نے انسانوں کے عباد الرحمن نام ہے ایک گروہ دا عباد الرحمن اور دوسرے گروہ دا نام اولیاء الشیطان پھر اور ایک نام دسیا انہ دو گروہ دا اصحاب الجنہ اور اصحاب النار مختلف نام ہے پرانی ان مجید اندر گروہ دو کوئی تیسرا گروہ نہیں اہل جنت اور اہل جہنم اللہ والے اور شیطان والے یہ دعا اللہ والے اللہ نے بیان فرمائی کی اللہ والے اے دعا ہے کہ ولدی نبل وزور وہ اپنے رب کو دعا کرتے رہتے اٹا کرنا وزر یا دا پھر ایسی اولاد عطا کر سڈیاں اکی ٹھنڈیا ہو جانا دیکھ کے سان سکون ملے جنہوں دیکھ کے ابھی مطمئن ہو جائیں نیک بیویا عطا کر اور دی دعا مسلمان خواتین دعا کہ نیک خاند عطا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک بیوی دیا تین بڑیا بڑیا نشانیاں بیان فرمائیاں تین بڑی بڑی سفت بیان فرمایا فرمایا جہی اندر وہ تین نشانیاں پائیاں جان موجود کہ اللہ وہ تین سوجود ہومان ہوگے ان جنت اندر جان تو کوئی چیز روک نہیں سکے اللہ سے ایمان ہوگئے آؤ وہ تین نشانیاں اور جنر موجود ہو لو میں چند منٹ میں راج تو واپس آ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقت اور اللہ نے میرا مقصد ہی یہاں مجید اگر اپنے بندے محمد نو اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی و رات دے ر دے وقت اندر سیر کرائی پہلا مرحلہ سیر بیت اللہ تو بیت المقدس اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس تو آسمانہ تو بھی تھا جتو تک اللہ نے چاہے. کیوں یہ سیر کرائی لینورے یا فرمایا ازی اپنے حبیب نو اپنی طاقت قدرت یا نشانیاں دکھانا چاہتے سن آپ نے آ کے آپ بیان فرادی بھی دسیا بلال کے بھی رضی اللہ بلالیا بلال بلال میرے قریب آ کے گل سن اللہ کیا خوش بختی سے بلال قریب آ کے ارد کرتے نام یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرماؤ کیا پرمان بلال تو تا ایسا عمل کرنا ہے کہ جنت کے جس ٹکڑے جس خطے اندر جس حصے اندر بھی میں گیا تیرے قدم دی آواز ہر جگہ ہی سنائی منسوبی تیرے قدم دی چاپ ہر جگہ میں سن جائے بلال دی آنکھ دیا چال سواگ رضی اللہ ارض کی تھی اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں مینو اپنا کوئی ایسا عمل یاد نہیں کوئی ایسی بات میرے ذہن سے نہیں آ رہی جی میں خاص طور پہ کرتا ہوں فرمایا نہیں کوئی وجہ ہے ارض کیتی جی میری ایک عادت اور میرا ایک معمول ہے کہ میں کوشش کرنا کہ ہر وقت بابزو رواں اور جدو بوزو کرنا نواں انسانی ضروریات کے نال نے نا بلال کوئی انسانہ تو الگ مخلوق نہیں سر اللہ جدو نواں وضو کرنا ہر وضو تو بعد دو نفل پڑھ لینا کہی الوضو मेरे भावरूप इंतजरादी तौर पे कुछ अपनी मैं जन्नत अच्छा कोई बदब को कुछ भी कहे सूरज या चंद की तरफ कोई थू करके थुकना शुरू कर दे थुक अपने मुंह से ही वापस आ जाएगी सूरज पर कुछ बिकलेगा न کچھ اللہ, اللہ نے اندر بنا دیا ہے اور محمد رسول اللہ دیکھ کے آئے ہیں پروایا امرا مہر جنمتر اس طرح اجتمائی واقعات بھی بیان کیتے عورتوں کا الگ ایک آپ نے انتظام کیتا انہوں کرنے ماہی بہنوں الگ خطاب کی یا نسا کن کن من خواتین دے کرو یا خواتین دے کرو مستورات اللہ نے میں میم بڑا کچھ دکھایا جنت بھی دکھائی تے جہنم بھی دیکھی میں اللہ نے جہنم دکھائی تو میں دیکھا دی نسبت تعداد جہنم اندر زیادہ سر اور زیادہ سر مردوں دی نسبت فکر پی مردہ عورتوں آپ نے دو, دو وجوہات جانا فرمایا فرمایا, زیادہ اے کر لیے اور بندے بھی مت مار چڑ دیا اچھے پڑے ایماندار بندے مشرک بنا دینی ہے باللہ اللہ جہن کثرت اپنے خامدانی جہن مندر اللہ شرط خامدانی نہ لگا سا تین خسلتا اور تین نشانیاں بیان فرمائیاں محمد اللہ. خاتون اندر موجود ہوں اور اللہ کے نائم ہو گئے کہ کی نشانیاں فرمایا ادارہ ادار ادارہ تہلی نشانی تو یہ ہے کہ خامد سارا دن محنت مشقت کر کے روزی کما کے جو بھی اللہ نے وہاں ذریعہ معاش رکھا ہے خون پسینہ ایک کر کے تھکیا مانگا جس ویلے گھر پہنچے تے او بیوی بی نیک ہے جنو دیکھے خانے تے سارا دن کی محنت مشقت بھول جائے وہ دل اندر اے بات آ جائے کہ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تے ہو جائے یہ جی میری بیوی بی بی ہے نا یہ میرا ساتھ سمجھ سکے گی یہ راہ بیوی دیکھ کے خوش ہو جائے باغ بال ہو جائے سارے تقریبا بھول جائے جی گھر پہنچے تو اگے ایک چڑیل میں جی ہوگی وہ دیکھ ہوگی اللہ دے تے راضی ہوگی گا خدا خوش ہو گا باہر جانا ہوگی ادو بڑیا گان سار کے گھر چڑیلا بڑی رہتی سب ہو سارے دیکھ کے خوش ہو گھر کا ایسا بنایا ہو کے دوسری نشانی ہے کو پہلی چیز اتحاد دینی دور ہی جان پہلے خاند کا ایک حدیث اندر مثال دیتی رسول اللہ پر کوئی عورت تنور سے روٹیاں پکا رہی ہوئی ہو چیٹیاں خاند نے کیا پہلے کم کرے اے نہ کرے کہ روٹیاں سر دیا آٹا خراب ہو گیا کی ہو گیا وہ داری جائے پہلے خاند کا کم کرے پھر آ کر یہ مشال دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وئی کم کرے سوراً فرما برداری کرے, کرے. تیسری نشانی مشقت کم کاج واسطے روزی کمان واسے ادا انہا گھروں چلا جائے ہا کے گلط ہو یہ پیچھے ادھر مال دی ادع مکان دی، ساز و سامان دی. اور اپنی عزت محافظ بن کے بیٹھی ہو تین نشانیاں جس عورت اندر موجود ہومان ہوئے وہ جنت اندر جانتا کوئی چیز نہیں روکے گی نشانی آئے تو دیکھ کے خوش ہو گیا کم دستا ہے تو دار دی جاندیر. وہ اطاعت مقبول صلی اللہ علیہ نے خامد کا حق بیان بہن کردیا فرمایا کہ میری شریعت اندر اللہ نے سجدہ غیر اللہ نو جائز نہیں رکھے اللہ کو سوا ہور نو سجدہ نہیں کیتا جاتا اگر سجدہ جائز ہوں اللہ جو سیوا نے فرمایا میں عورت نو وَا ویلے کرون چلا گیا ہے, کار موجود نہیں وہ حافظ بن کے بیٹھی ہوئی ہے مکان دی, دی, دی اپنی عزتوں آب رو دے بارے اندر خیروکم خیروکم لے و آنا لے بندہ دیکھنا ہوگا جی اللہ راضی اور خوش ہو جائے خی روکم خی رے ہی وہ بندہ دیکھو جا اپنے گھر والے سلوک اچھا ہے او دیتے اللہ بھی راضی ہے اللہ بھی خوش ہے, لے ہی. ہے جدا اپنے سلوک اچھا ہے اور فرمایا آنا لے اگر تسی کوئی نمونہ دیکھنا ہوگا تے محمد نو دیکھ لو سل اپنی رات نو پیش کیا آنا خی رے میرا تارے مقابلے اندر اپنے گھر والے سلوک اچھا دیکھا میری کسی بھی میرے سے کوئی گلہ اور کوئی شکوا نہیں میرا سلوک اپنے گھر والے بہت بہتر ہے اپنی پیش کیتا اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے کی تا محمد اللہ عدل اور انصاف کے سہنے تقاضے پورے کرتے محمد ال رسول اللہ سے. امکانی حد تک جنہ چیزاں تے اللہ دا اختیار ہے تو دے اندر آدمی اللہ ہاں مسؤول بھی, نہیں, بھی نہیں جائے گا جنہ چیزیں اختیار اللہ جی کم کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر اللہ نے جڑا اے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر جی بسریت پیغمبر کی جی زندگی ایک کھلی کتاب ہے امت کے سامنے سلائی آپ کی فرمانے نے حقیقت بیان کردہ اے اللہ میں کوشش کرنا کہ اپنیا سارا بیوی درمیان عدل اور انصاف کر سب نکو ہی نگاہ نل دیکھا میں یہ کوشش کرنا دلوں سے تیرہ قبضہ ہے اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ دلان سے تیرا قبضہ ہے میں محسوس کرنا کدی کدی کہ میرے دل دا چکاؤ آئشہ والے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ دلا ہے میں کوشش پوری خیروکم خیروکم لے ہی لے تو خی رے بہترین مسلمان بہترین خان وہ ہے جہاں سلوک اپنے گھر والوں اچھا ہے اور مینو دیکھو میرا سلوک تڈے سارے چو ہی اپنے گھر والوں بعض اپنے خاندان کے گلے اور شکوے کہ یہ سلوک اچھا نہیں کرتا وہ او گلا اور شکوا ادو او ہوں جدو سلوک دا معیار خود بنا لیا جائے جے معیار وہ سامنے رکھا جائے جیڑا اللہ کے اللہ کے رسول نے قائم کیتا تے پھر گلے اور شکوے مٹان جدونا منا لیا کہ اے ہونا چاہیے شکر ہو جائے آؤ ذرا پیغمبر صلی اللہ ہی دیکھ رہی ہیں ایک دن ازوا چاروں میں آپ کی خدمت ارض کرنے لگ پہ کہ او پلا کو زیور ہے میرے کوئی بھی نہیں کیونکہ آپ کی آدت مبارک تو یہ سی کہ ادھر آئی کوئی چیز اور ادھر تقسیم کر دیم آپ فرما دینے اللہ بھیجتا رہتا ہے تے میں تقسیم کرتا رہی نہ میں کدھی کوئی دی کوئی چیز رہتا میں قرآن اتار دلہ قرآن نازل کر دیتا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے میار اپنا بنا لیا ہے نا کہ سارے سلوک اچھا نے ساری کوئی خوشی پوری نہیں کی جاتی سا کوئی مطالبہ پورا نہیں کیتا جاندہ. اے اگر اپنے پولو بنا لے آئے تو کوئی فکر والی کرو بلا کر کے تے فرماؤ فتح آ جاؤ کٹیا ہو جاؤ ساریا منگو تبہ ہے دسو ساریا دسو فتح پورے کر دیا گے اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلاحی وسلم کھٹی دے دو کہ اج منگ لو جو کچھ منگنا جے, جے دسو دس کی کی چاہیے جس وغیرہ مطالبے تعلیم پورے ہو جان گے ج مطالبہ پورا ہوں جائے اے میرے حبیب تلاک دیں دے جاؤ جاؤ جا وہ جا تو تش کر اپنا آرام رول جس ویلے اے معاملہ ہویا اس سے ویلے اپنے رب کو لو بھی معافی منگی اپنے نامدار کو لو بھی معافی منگی اے اللہ دے رسول سانو کوئی چیز نہیں چاہی دی دنیا کی صرف یہ بگاڑ اور ہو او دو اپنا بنا لئیے کہ اللہ پیغمبر پیغبر یہ دعا کرمایا کرتے سن اللہم لا عیشا اللہ الا اللہ تیرا اللہ اے دنیا دی زندگی تے کچھ بھی نہیں اے گزر گزری جائے گی اللہ آخر کی زندگی ٹھیک کر دی اتے دے دی سب کچھ یہ خارشوں اوتے پوریا کر دی ساری اور اے یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا اندر قدی بھی کسے دیا ساریا خواہشاں پوریا نہیں ہوئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے پھر بھی کم نکلے ایک ایک خواہش ایسی ہے کہ زندگی ختم ہوتی نظر آ دی اگر ایک پوری نہ ہوئی تو میں مر جا لیکن کنیاں پوریا ہو سکتی اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ سارا خواہش اتنے پوریاں نہیں ہیں جنت چ پوریا کر دے گا وعدہ بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اجے دل اندر وہ خواہش پیدا ہو رہی ہو پوری ہو کے سامنے نظر آ جائے گی مثال دیتی نبی کریم سلام پر فرمایا کسے جنتی دا دل کرے گا نا کہ میں فلا پل کھاوا فلاں پھل کھا کھانا چاہیے یہ اجے دل اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہو بھی گی وہ خواہش زبان تک نہیں پہنچے گی لفظ بن کے اس پھل لدے ہوئے درخت وہ اپنی ٹہنیاں آ کے یہ سامنے چکا دیں گے آواز آوے گی کل یا عبداللہ اے اللہ دے بندے میں حاضر آ لے کھا لے جو چاہو گے جو خاش ہوگی اسی ویلے پوری کر دیتی جائے دنیا اندر سوچ سمجھ کے وقت اپنا گزار لو ایسے صبر تو کم لے لو دعا کی کرتے ہیں اللہ سے بندے ربنا حبلنا من ازواجنا اے رب سانو ایسے جوڑے عطا کر ایسے ساتھی عطا کر ایسی اولاد ادا کر جیڑی ساری آخری ٹھنڈک بن جائے جنہوں نے دیکھ کے سارا دل ٹھنڈا ہو جائے اصل مطمئن ہو جائے اور ایک موہ مین بیوی بی اور اولاد نو نیک کم دیے دیکھ کے ہی سرور اور اتمنان حاصل ہو سکت ہے ایک دنیا دھار تھے اولاد دولت کمانیاں روپے پیسے دی ریل پیل اندر دیکھ کے خوش ہوئے گا لیکن ایک مومن یہی ای دیکھ کے خوش ہوئے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد بھی تیری فرما بردار ہے تیری مدی ہے تیرے پیغمبر دی سنت دی متبع ہے صلی اللہ علیہ نمانی آمی. ہے نمانی ہے پرہیزگار ہے کر جی کرنا تربیت بھی ہے کچھ ہوئی اللہ اکبر تو نیکی انسان دی جاری ری عمل منقطع ہونے کے باوجود او تین ذریعے جہے نے ایک ذریعہ جاری ہے والا یدعو سوال نیک اولاد دعا کر دیئے تے عمل جاری ہے نیکی در سلسلہ چل رہا ہے اولاد تے حقوق نے ماں باپ دے جن میں انشاءاللہ پھر کسے مجلس اندر عرض کیتے جانگے کہ اللہ نے کی حقوق رکھے نے اولاد دے اور کی فرائض نے ماں باپ دے اس طرح کی حقوق نے ماں باپ دے اور کی فرائض نے اولاد تے اللہ سانو سارے ہمیں اپنے حقوق اور اپنے فرائض سمجھن دی اور پھر پورے کرنے توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا وحمد اللہ بیمانہ دی ترفون دعا دیں اندر خاصتہ میرے سامنے موجود لیں نماز تو بعد خلوص دے دل دعا کرو اللہ جمیع سلمانہ صحت کاملہ آجلہ ادا فرمائے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور کر کے انہوں اطمینان نصیب کرے تبلیغ دے نقطہ نظر نل سارے ایک دوست نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امجد صاحب کہ گزشتہ تقریباً سوا سال تو جمعے ہر خطبہ ٹیپ کر رہے ہیں ان تک 63 تریسٹ کیسٹ انہوں نے ٹےپ کی یعنی جمے کے خطبیاں انہوں دی طرفوں ایک اطلاع ہے اے دے ان دے خطبیات دی تفصیل ہے میرے پاس کہ کوئی دوست یہاں موضوعات چو کسے موضوع کیسٹ کروانا چاہے تو دی خدمات مفت حاصل ہیں وہ موضوع دس دے کیسٹ دے, دے, دے, دے, دے او مفت ریکارڈ کر کے واپس دے دی جائے گی خال تبلیغی نقطہ نگاہت کوئی اور ایسا معاملہ نہیں اللہ